ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad ahmediyat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 زندہ باد اہم دیا زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ کا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا آ چکا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 احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد اہم زندہ باد زندہ باد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 طَاقَ شَاعِرُ مِنْ هُجُولِ الذِّينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بي لَهُ فم لاد اللہ نے بہترین بیان ایک ملتی جلتی اور بار بار دوہرائی جانے والی کتاب کی صورت میں اتارا ہے جس سے ان لوگوں کی جلدیں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 افمیت تقیب عجہی سو الدب علق وقی المین زو کم تقسیب کیا وہ جو قیامت کے دن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 غیر يتقون ایک عظیم فصیح و بلی قرآن جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کرے وَمَا اللَّهُ مَثَلُهُ مَثَلُ الْجُنُونِ فِيهِ شَرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ مُتَشَاكِسُونَ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرٍ سَلَامٌ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 سامن یہ پروگرام دراصل تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو ہم نے آٹھ بجے شب ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر شروع کیا تھا اتوار کے روز پیش کیا جانے والا پروگرام جو کہ چار گھنٹے پر محیط ہوتا ہے اس کے پہلے دو گھنٹے آپ سنتے ہیں ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر جبکہ آخری دو گھنٹے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں اس فریکوینسی یعنی اے ایم فائیو تھرٹی کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے سامن ریڈیو احمدیہ احمدیہ مسلم جماعت یا جماعت احمدیہ کی پیشکش ہے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم جماعت احمد کا موقف اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں آج میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب جب ہم نے پروگرام شروع کیا اس وقت سے اب تک ہمارے پاس بہت سے سوالات بھی آئے اور پروگرام جاری بھی رہا میں انصر صاحب سے درخواست کروں گا کہ مختصرا ہمارے سننے والوں کو جنہوں نے ہمیں اے ایم فائیو پر جوائن کیا ہے یا ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں مختصرا بتائیے کہ آج کا موضوع کیا ہے اور پھر اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے سامین ساتھ ساتھ آپ کو ہم موقع بھی دیں گے کہ آپ اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ میں شامل ہو سکیں گے انصر صاحب تک جانے سے پہلے ایک اور بات یاد دہانی کے طور پہ بتا دیں کہ آج پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنسر عزیز کے انیس اپریل کی خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے تو پروگرام کا آخری گھنٹہ خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ ہوگی اور اس سے پہلے ہم اور آپ براہ راست اس پروگرام ریڈیو احمدیہ میں انصر رضا صاحب کے ساتھ موجود رہیں گے تو چلتے ہیں انصر صاحب کی طرف آج کے پروگرام کا مختصر بتائیے کہ کی کیا پروگرام تھا جی ذاک اللہ صفی صاحب ہمارا جو آج کا پروگرام تھا جو پچھلے چینل پہ شروع کیا تھا وہ اس بارے میں تھا کہ ہم اپنے سامعین کو یہ بتاتے رہتے ہیں اس وقت جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں ایم جماعت کے دعوت وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور کفر کے فتح انہوں نے جاری کیے ہوئے ہیں تو ہمیں جب اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ کون سے اسلام کی طرف اس لیے کہ ہم جس فرقے میں بھی جائیں گے وہاں تو کافر ہی رہیں گے پھر تو اس سے بہتر ہے ہم ادھر ہی رہیں ہم ٹھیک ہے تو یہ فرقہ واریت اور ایک دوسرے کے خلاف جو فتوہ ہیں اس کا ہم نے کچھ دفعہ ذکر کیا تو اس پہ کچھ لوگوں نے امین صاحب سمیت یہ کہا کہ جی ہمارے جو ایک دوسرے کے خلاف فتح ہیں وہ کفر اور اسلام کی بنیاد پر نہیں ہیں فروعی اختلاف اختلاف ہے یعنی ایسے اختلافات جو بنیادی نہیں ہیں تو پھر میں نے پچھلے پروگرام میں سامعین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں وہ تمام فتح کفر سامنے لے کر آؤں گا جو ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہے ہیں چنانچہ میں نے چند ایک میرا خالد پورے دس بھی نہیں ہوئے uh, پانچ چھ یہ ابھی میں نے پیش کی ہے جی تو اس کے اوپر لوگوں نے یہ سمجھا کہ گویا میں نفرت پھیلا رہا ہوں تو میں نے ان کے خدمت میں یس کیا ہے کہ میں تو اس بات کا جواب دے رہا ہوں جو آپ نے کہا تھا جی کہ ہمارے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوا نہیں ہیں تو میں نے آپ کو آپ کی کتابوں سے یہ سارے باتیں پیش کر دی ایل اے دیس کا دیوبندی بریلوی کے خلاف دیوبندی کا ایل اے دیس اور بریلوی کے خلاف بریلوی کا ایل اے دیس اور دیوبندی کے خلاف اور جیسے میں نے اس کیا کہ شیعہ تو ہے ہی الگ کیٹیگری اس کے اوپر امین صاحب نے یہ کہا کہ جی وہ اب چونکہ وہ میں نے حوالہ دے دیا تھا تو ان کو ماننا پڑا کہ حسام الحرمین احمد رضا خان صاحب نے لکھی اس کو عرب لے کے گئے وہاں کے لوگوں سے فتوے کے اوپر مہرن لگوائیں اور کہا کہ جی سارے کے سارے کافر ہیں کہتے وہ جی فتوے واپس ہو گئے اب یہ دیکھیں میرے پاس حسام الحرمین کا ایک نیا ڈیشن ہے اور اس میں جو صاحب اس کا مقدمہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں ساری کی ساری بڑی دلچسپ ہیں لیکن چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ فتویٰ یعنی حسام الحرمین میں جو فتویٰ تھا وہ علماء دیوبند سے کسی ذاتی مخاصمت کی بنا پر نہیں تھا بلکہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر ایک فریضہ ادا کیا گیا تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جن کے خلاف اتوا دیا گیا وہ ناموس رسالت کو خراب کرنے والے تھے اس کی توہین کرنے والے تھے کہتے ہیں مولوی مرتضی حسن دربھنگی نازم تعلیمات چوبہ تبلیغ دارالعلوم دیوبند اس فتوے کے بارے میں رقم تراز ہیں اگر مولانا احمد رضا خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے ٹھیک ہے یعنی وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ عبارتیں جن کا کفریہ مطلب احمد رضا خان صاحب نے سمجھا جی اس کے باوجود بھی وہ ہمیں کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے اس کا مطلب ہے کافر کہا نا آپ تو کہتے کافر نہیں کہا کہتے, کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو اور پھر کہتے ہیں وہ وہاں پہ بات ختم ہو گئی اب دیکھیں ذرا وہ آگے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ناموس رسالت کی پاسداری کا کما حقو فریضہ ادا کیا ٹھیک ہے اور علماء دیوبند کا اصرار ہے کہ ان کے اکابر کی عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے خواہ وہ کچھ کہتے اور لکھتے رہیں اس مقام پر پہنچ کر یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ حق پر کون ہے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بریلوی اور دیوبندی نزا کی اصل بنیادی عبارات ہیں نہ کہ فروئی مسائل میرا میں سا بتانے سننے ہوں گے مولانا مودودی اس عمر کو تسلیم کرتے ہوئے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں جن بزرگوں کی تحریروں کے باعث بحث و مناظرے کی ابتدا ہوئی وہ تو اب مرحوم ہو چکے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے جی مگر افسوس ہے کہ جو تلخی اور گرمی آغاز میں پیدا ہوئی دونوں طرف سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے امین صاحب کیا ختم سب نے اس کو ڈسون کر دیا جی yeah. تم اس کو لے گئے ابھی تک وہ, وہ کہتے نا کہ گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر جی yeah. تو مجھے کہتے ہیں کہ تم یہ کر رہے تم سانپ نکل گیا تم لکیر کو پیٹ رہے ہو حالانکہ میں لکیر کو نہیں پیٹ رہا وہ کہہ رہے کہ وہ ابھی تک جاری ہے ساری باتیں بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے صاحب کی یہ عبارت نقل کرنے کے بعد یہ صاحب لکھتے ہیں مودودی صاحب یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ اب نظا کو جانے بھی دو نظا کو کھڑا کرنے والے تو اگلے جہاں میں پہنچ چکے ہیں حالانکہ نظا ان بزرگوں کی ذات سے نہیں تھا اور بزرگ انہوں نے انورٹیڈ کامز میں لکھا ہے کوٹ اینڈ میں یعنی مطلب وہ کہہ کے کہ بزرگوں کو میں کہہ رہا ہوں لیکن سمجھتا نہیں ہوں میں ان کو بزرگ حالانکہ نظا ان بزرگوں کی ذات سے نہیں تھا وجہ مخاسمت تو یہ عبارات تھیں جو اب بھی منو من ان موجود ہیں جب تک ان کے بارے میں متفقہ فیصلہ نہیں ہو جاتا اس نظام کے خاتمے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی اور مینسا کیا کہنے کہتے ہیں تو ختم ہو گیا وہ کہتے ہیں جی بندہ ختم ہو گیا نظاہ نہیں ختم ہوا عبارت نہیں ختم ہوئی عبارت ختم ہوگی تو نظا ختم ہوگا نا اور جیسے آپ نے وہ سنا میں نے ابھی آپ آب میرے خالب گئے تھے تو وہ انہوں نے جو سوال کیا ہے جی کہ جی قبر کو سجدہ کرنے والا جو ہے تو اگر اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی تو پھر تمہارا رونا پیٹنا ٹھیک ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیشہ اپنے گول میں گول کرتے ہیں جو مخالف ٹیم ہے نا وہ جی گول کرے نہ کرے امین <coughs> صاحب اپنے گول میں ضرور گول کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ان کو حسرت نہ رہ جائے کسی کو اور تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی اگر آپ کے نزدیک اسلام نے اجازت دی ہے تو پھر وہ آپ کا اسلام وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تو نہیں سلام. ہے پھر آپ مطمئن ہوں اس کے اوپر میں تو مطمئن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرا دین تو قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے ٹھیک ہے تو ہمیشہ ठीक ایسی ठीक بات کرتے ہیں جو خود ان کے خلاف جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے حسام الحرمین سے آ, پیش کیا اچھا باغی کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ گستاخانہ عبارات سے رجوع کیا جاتا علماء دیوبند کی ایک جماعت نے مل کر ایک رسالہ المحند المفند اس کا اصل نام ہے المحند اللمفند ٹھیک ہے انہوں نے صرف لکھا المحند المفند ترتیب دیا جس میں کمال چابق دستی سے یہ ظاہر کیا کہ ہمارے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت جماعت کے ہیں حالانکہ باعث نزا عبارات متعلقہ کتابوں میں بدستور موجود تھیں ٹھیک ہے صدر الفاظل حضرت مولانا سید محمد نعم الدین مراد آبادی کردسرہ نے التحقیقات لدف الطلبی ساتھ لکھ کر ایسی تمام عبارتوں کو تشت ازبام کر دیا تو یہ بڑی لمبی چوڑی عبارت ہے اس میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی عبارات تو آپ کی آج تک موجود ہیں اور آپ اس کو اون بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی عبارات ختم ہو گئیں وہ فتح ختم ہو گئے اور وہ سارے جھگڑے ختم ہو گئے وہ تو نہیں ختم ہو ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ تو سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت اور میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں انصر رضا صاحب پروگرام میں ہم آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں ساتھ ساتھ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال آتا ہے تو سٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 4164106522 یا پھر ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے 18554106522 پر امین امین اللہ سوال کہ میں نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہے اور کرکٹ میں اللہ کے واسطے کہ اسلام نے قبر پر سجے کی اجازت نہیں دی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا اپنا ذاتی فہل ہے آپ اپنا قائم ضائع نہ کریں اسلام اس کے اس سجے سے بری پھر دوسرا میں آپ کو سوال یہ کرتا ہوں کہ علماء کرام کافر بناتے نہیں بتاتے ہیں کہ فلاں شخص دائرۂ اسلام سے نکل چکا ہے کہ اس نے قرآن و سنت کی روشنی کو دائرے کو کراس کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا پچھلے پروگرام میں آپ نے جتنے بھی جو جھوٹے نبیوں کے نام گنائے صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک کی خاتم النبیین اور لا نبی یا بعدی والی آیت سن لی،, نو حدیث سن لی تھی اس لیے وہ آپ سے زیادہ قرآن سمجھتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے وہ مد مقابل تھے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لا نبی یا بعدی تو تھوڑا مہربانی کر کے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھو اس کو پڑھو اور ہم کہ سے زیادہ, کیا نوزو کہ آپ کرم سے زیادہ سمجھ قرآن جی جو جوابی جو چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بات کی ہے آ, امین صاحب کا سوال ہمارے پاس آ گیا. تو وہ قبر والی بات جو ہے انہوں نے اور طریقے سے کی نہیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا ذاتی فیل ہے ठीक ठीक اور اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا ایک بندے نے اگر قبر پہ سجدہ کیا اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو امین صاحب کے نزدیک وہ بندہ مسلمان ہے کہ مشرق ہے اچھا یہ سوال بنتا ہے بنتا ہے نا میرا بھی تو سوال بنتا ہے نا میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اس کا ذاتی فیل ہے اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا جب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو قبر کو سجدہ کرنے والا شخص امین صاحب کے نزدیک مسلمان ہے کہ مشرق ہے جب کہ اللہ کے رسول نے منع کیا میں نے یہی آپ کو پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنے والا اگر آپ کے نزدیک مسلمان ہے تو پھر آپ کا وہ دین ہے جو آپ نے خود وضاح کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا دین تو وہ نہیں ہے کہ اس میں تو اجازت نہیں ہے اور یہ مانتے ہیں کہ اس میں اجازت نہیں ہے اگر ایک بندہ نے کیا اس کو ذاتی پھیلا ہم بھی کہتے ہیں ذاتی پھیلا ٹھیک ہے ہم نے کب کہا کہ جی اس نے میرا نقصان کر دیا میرا نقصان نہیں کیا اس نے اپنی قبر خود انگاروں سے بھری ہے ٹھیک ہے اپنی نجات خود اس نے اپنے ہاتھوں سے خراب کر دی ہے ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک وہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں ٹھیک اگر آپ کہتے ہیں کہ قبر کو سجدہ کرنے کے باوجود وہ مسلمان ہے تو پھر آپ کا کوئی نیا دین ہے قرآن سنت والا نہیں ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بندہ مسلمان نہیں ہے تو پھر ہم آپ تو دونوں متفق ہو گئے یہی تو میں थीक. آپ سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ بات آپ کی پچھلے تمام باتوں کی نفی ہو گئی جب آپ نے کہا کہ ہمارے اختلافات فروعی ہیں بنیادی نہیں ہیں خبر کو سجدہ کرنا بنیادی اختلاف ہے یا فروعی اختلاف ہے ٹھیک ہے آپ بتائیں مجھے اختلاف بنیادی اختلاف, لست اختلاف لست ایک آدمی نے خدا م. کے علاوہ کسی کو سجدہ کر جی دیا تو وہ تو مشرک ہو گیا تو یہ بات امین صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا ذاتی فعل ہے میں نے مان لیا اب یہ بتائیں کہ وہ بندہ جو قبر کو سجدہ کر رہا ہے وہ آپ کے نزدیک مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان تو نہیں ہے پھر وہ قرآن و سنت کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے آپ سے کہہ رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ جو مرضی کر لیں ہمارے تو اختلافات ہیں بھائی یہ فروز اختلاف نہیں ہے یہ بنیادی اختلاف ہے دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ علماء جو ہیں وہ کافر بناتے نہیں ہیں بتاتے ہیں تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا جی ہم نے آپ کو کافر نہیں بنایا بنے آپ خود ہیں ہم نے صرف بتایا ہے آپ کو جی ہم بھی تو یہ کرتے نا جی میں نے یہ نہیں کہا کہ سفی سبھی صاحب آپ آج کل آج تک کلمہ پڑھ رہے تھے آب آج کے بعد آپ نے کلمہ نہیں پڑھنا تو اگر آپ میری بات مان جائیں گے تو پھر میں نے آپ کو کافر بنا دیا ٹھیک ہے تو میں نے بنایا نہیں لیکن فرض کریں کہ کوئی شخص ایسا ہو جو کلمہ نہیں پڑھتا یا کسی بات میں ایسا کفریہ کی در اختیار کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ تم نے کفر کیا تو میں نے اس کو کافر بنایا نہیں ہے میں نے کافر بتایا ہے ٹھیک ہے تو ہماری بھی وہی بات ہے ہم کسی کو کافر نہیں بناتے ہم کافر بتاتے ہیں کہ آپ نے جو قرآن سنت کے خلاف آپ نے بات کی پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جتنے مدیان کا نام آپ نے لیا وہ حضور کی زندگی میں تھے جبکہ حضور نے کیا کہا لا نبی آبادی ٹھیک ہے حدیث پڑھیں امین صاحب جا کے وہ ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں دو کنگن ہیں سونے کے مجھے بڑی کراہت ہوئی خواب میں ہی مجھے یہ تفیم کی گئی کہ ان کو پھونک مار کر اڑا دو میں نے پھونک ماری وہ اڑ گئے اس خواب کی میں نے یہ تعویل کی کہ میرے بعد دو قذاب نکلیں گے ٹھیک ہے یخروجان کزاب نے بادی کا کیا, کیا مطلب ہے میرے بعد ب... میرے بات وہ م... تو حضور کی زندگی میں ہی آ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے زون کا لا نبیہ بادی تو یہاں بھی کہا یخروجان یخروجان کزاب نے میرے بعد تو میرے بعد کا مطلب یہ تھا کہ میرے فوت ہونے کے بعد لیکن وہ تو کی زندگی میں ہی آ اب اس کا جواب اگلے کسی پروگرام میں مینسا مجھے دیں نوٹ کر لیں کہ ایک بات ہی کا مطلب ہے آفٹر می اور ایک بات ہی کا مطلب ہے ان مائی لائف ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ایکسیپٹ می یعنی میں ایک مد نبوت ہوں میں ایک مد نبوت میرے بعد میری ایکسپٹ می میرے علاوہ دو اور مدے ہی ہوں گے وہ جھوٹے ہوں گے میں سچا ہوں ٹھیک ہے وہ میرے علاوہ جو دو آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے میں سچا ہوں تو زور کی زندگی میں وہ آ گئے ٹھیک ہے نا جی پھر <coughs> <coughs> کہتے ہیں جی کہ کیا صحابہ سے زیادہ قرآن سمجھتے ہیں آپ تو اگر صحابہ کے قرآن کی فہم کی پیروی کرنی ہوتی تو پھر صحابہ سارے قرآن کی تفسیر کر کے فوت ہوتے سارے کے سارے آخری جو صحابی تھا وہ چند ایک جو آیات باقی رہ گئی تھی ان کی بھی تفسیر کر کے فوت ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس لیے ہمیں تو کسی جگہ نہیں کہا کہ جی آپ صحابہ کی پیروی کریں ٹھیک <coughs> ہے <coughs> <coughs> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت الباع کے موقع پہ کیا فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوٹ کی جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت یہ تو نہیں کہا کہ صحابہ کا فہم ہے قرآن کہ جس طرح صحابہ نے سمجھایا ہے تم بھی اسی طرح سمجھنا یہ کہاں لکھا ہے ٹھیک اور صحابہ ایک دوسرے کے خلاف خود باتیں کرتے ہیں کہتے تھے جی کسی حساب کا یہ مطلب ہے وہ دوسرا کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو ہاں ان میں ہوتی تھی بالکل بحث جھوٹا جھوٹا आ. کہتے ہیں میرے پاس علامہ ابن عبد البرغ کی کتاب ہے العلم والعلماء ٹھیک ہے اس کا اردو ترجمہ میرے پاس موجود ہے اس کے اندر کئی جگہ پہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہ وہ پتہ لگا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے وہ جھوٹ بولتا وہ جھوٹا ہے ٹھیک ہے تو آپس میں ان کے ایک دوسرے کی بات کو وہ مانتے نہیں ہیں آیت کی کسی تشریح کو اور آپ ہم سے کہنے کہ آپ اس کو مانیں کس کو مانیں پھر ایک صحابی نے ایک آیت کی ایک طرح تشریح کی ہے دوسرے نے دوسری طرح تشریح کی ہے کس کو مانے ٹھیک ہے ایک حدیث کو ایک طرح مان... سمجھتا ہے دوسرا دوسری طرح سمجھتا ہے کس کو مانے ٹھیک ہے نا اول تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ صحابہ کی جو تشریح ہے اور تفسیر ہے اس کو ماننے پر ہمیں مجبور کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اب کچھ باقی نہیں بچا جتنا انہوں نے سمجھ لیا تھا وہ سمجھ لیا اب اس کے بعد قرآن کریم نوز باللہ ہو گیا خشک اس میں اب کچھ باقی نہیں بچا سارا ختم ہو گیا جتنا انہوں نے بتانا تھا وہ بتا دیا हم. اب اس کے بعد ہم ہماری مجال نہیں ہے. ہے کہ ہم قرآن میں سے کچھ اور سمجھنے سیکھنے کی کوشش کریں جب قرآن کریم کے متعلق خود حدیث ہے کہ لاتن کا زی عجائب ہو. کہ اس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے یہ حدیث ہے हم. اور امین صاحب مجھے آج کیا کہہ رہے ہیں کہ جو صحابہ نے کہہ جی کہا تھا تم زیادہ سمجھتے ہو ہو سکتا ہم زیادہ سمجھتے ہو صحابی کا ایک اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے حالت ایمان میں ان کو دیکھا اس میں ہم ان سے کوئی کمپٹیشن نہیں کر سکتے وی کین گو بیک ٹو دٹ ان دا یہ جو سعادت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس سعادت میں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کتب بلی ان میں ان کا شریک نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ان کے برابر ہونا ہونا بھی نہیں ہو سکتا برابر بھی نہیں ہو سکتا اونچا ہونا تو دور کی بات ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سارت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ان پر ایمان لائے ان کو دیکھا ان کے لیے قربانیاں کی جی اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سیدنا حضرت امیر المومنین عید اللہ تعالیٰ بن صلی العزیز عزیز صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں خاص بلکل طور پہ بدری صاحبہ بدری صاحبہ بالکل اور ان کے واقعات بیان کر کے ہم وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے یہ اتنا بڑا اعزاز اور افضلیت ہے جس میں دنیا کا کوئی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ وہ قرآن کو جتنا سمجھتے تھے ہم اسے بہتر نہیں سمجھ سکتے یہ بات غلط ہے یہ شریعت میں کسی جگہ نے لکھا اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ پورے قرآن کی تفسیر کر کے فوت ہوتے انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر نہیں کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تمام حادیث کے کتب میں چھوٹا چھوٹا ایک چیپٹر کتاب و کا اس میں بھی کسی ایک صورت کی چور کسی ایک آیت کی بری تفسیر موجود نہیں چند hmm. آیات کی تفسیر موجود ہے باقی ہے ہی نہیں تو یہ کہنا کہ جی تم ان سے بہتر سمجھتے ہو اگر یہ تھا تو پھر آپ کے تمام مفسرین نے کیوں اتنی بڑی بڑی تفصیلیں لکھی جی yeah. یہ ابن کثیر نے اور امام راضی نے اور جتنے بھی دوسرے yeah, ہیں yeah, بڑے yeah. بڑے, yeah. بڑے نام yeah. کیوں ہیں کیوں کرتے ہیں تفصیلیں صحابہ سے بہتر سمجھتے ہیں کیا کرتے صحابہ کے اقوال کو جمع کرتے اور چھاپ دیتے جا. وہ جیسے قرآن جا رہا تھا ویسے وہ بھی چلتی جاتی کتاب ساتھ مطلب ہے کہ عقل کو بھی آپ نے پی، پیٹھ پیچھے پھینک دیا قرآن کو تو پھینکا ہی تھا وہ صرف یہ کہ دی وہ لوگوں کو جذباتی طور پر مشتل کرنے کے لیے کہ تم صحابہ سے زیادہ سمجھتے ہو ان کو چلیے بہت شکریہ شامل پروگرام ہے ریڈی احمدیہ اور پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات بھی ہم شامل کیا کرتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور فور ون سکس فور ون زیرو سکس ٹو ٹو یا پھر ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس ٹو ٹو ایٹ فور ون زیرو سکس ٹو ٹو آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ آج مہمان ہیں مکرم محترم انصر رضا صاحب اور آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں پروگرام جاری رہے گا ہمارا شب بارہ بجے تک لیکن پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالی بن بنسِ عزیز کے انیس اپریل کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے اور جیسا ابھی انصر رضا صاحب نے ذکر بھی کیا اور بتایا بھی کہ آج کلد کے جو خطبات ہیں اس کے بنیادی موضوع اصحاب بدر کے اصحاب بدر ہیں یعنی غزوہ بدر میں جو صحابہ شامل ہوئے ان کے ذکر خیر ہے اور ان کی حالات زندگی پیش کیے جا رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں یہ تلقین کی جاتی ہے کہ جو صحابہ کا نقش قدم تھا اس پہ اللہ تعالی ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو سے صاحب پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں آپ نے بات کی ان چیزوں کی اور مختلف فتواں ہیں ذکر کیا کہ بہت سی کتابیں ہیں یہ بات جو امین صاحب نے بھی کی سوال بھی کیا یا کچھ اور لوگوں نے بھی ریڈیو پہ اس کا ذکر کر دیا آپ نے تو ان کو ذرا برا لگا لیکن آج کل سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو آئے دن اس طرح کی ویڈیوز تو آ رہی ہیں آج بھی یہ سلسلہ تو جاری ہے تھما تو نہیں ہے بالکل جو کفر ایک دوسرے کو کہنے تو کی اب بات تو بات یہ ہے. کے سامنے آ گیا ہے جی آن. کہ جس کو نہیں بھی پتا تھا اس کو بھی پتا لگ گیا جی تو اس زمانے میں ریڈیو پہ آگے یہ کہنا کہ جی ہم تو شیرو شکر ہیں آپس میں اور تم خام فرقہ وارانہ بات پھیلاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے پھٹ چکے ہیں آپس میں کہ آپ بجائے ایک دوسرے کے ساتھ بین المسالیہ کے اتحاد کرنے کے آپ ان مناظروں کو ہوا دیتے ہیں آپ ان باتوں کو ہوا دیتے ہیں اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے جیسے کہ قرآن نے خدا نے بتایا ٹھیک ہے تو اس کو ترک کریں اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ ورمایہ حضرت الضیفہ بن یمان کو کہ تل زم جماعات المسلمینہ و یہ ہمارا میسج ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اور قوم را کہیں جی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے صادقین۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ اپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمانے میں اپنے ہاتھ سے ایک جماعت کی بنیاد رکھی ہے ایک امام کو بھیجا ہے جو آپ کو تمام فرقہ واریت سے بچا کر ایک ہاتھ پر اکٹھا کر رہا ہے۔ ٹھیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت آپ کو جمع کر رہا ہے۔ قرآن پر اور سنت پر آپ کو جمع کر رہا ہے اس لیے آپ اس طرف آ جائیں ٹھیک ہے آپ اس طرف نہیں آ رہے اور آپ فرقہ والد کے ہاتھ سے تانگ ہیں اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں دین سے دور ہو رہے ہیں متنفر ہو رہے ہیں اب جیسے وہ نبیل خان, خان نبیل, صاحب نبیل خان صاحب جی نبیل خان اب وہ بےچارے پریشان ہیں جی وہ کہتے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور ہر ایک بندے کو دکھ ہوتا ہے اور بعض میں نے بزرگوں کی کتابیں لکھی ہیں ان کے دیو بندیوں کی بھی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک کتاب لکھی پتہ نہیں وہ کچھ امت کر کے اس کا کچھ نام ہے لیکن بہرحال وہ اس طرح کی کتابیں نے لکھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ لوگ فرقہ پرستی میں پڑ گئے ہیں اور امت جو ہے اس کا اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گیا اپنے استاد شاہ کشمیری کے پاس تو وہ دیکھا کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھے تھے تو میں نے کہا کہ کیا ہوا کہنے کے کہ ساری عمر ضائع کر دی کہنے کے جناب آپ نے تو بڑی دین کی خدمت کی ہے تو آپ نے کیسے ضائع کر دی کہتے ساری عمر میری فقہ حنفی کی سپورٹ میں اس کے دلائل اکٹھے کرنے میں گزار دی میں نے اور کل کو خدا مجھے تو نہیں پوچھے گا کہ فقہ حنفی درست ہیں فقہ شافی یا مارکی ہے حملی خدا تو یہ پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کتنی خدمت کی کیا کیا قرآن کی خاطر کیا کیا اسلام کی خاطر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہاں یہ تو نہیں جائے گا کہ امام کے پیچھے صورفات ہے پڑھنی کہ نہیں رفاع دہان کرنے کے نہیں کرنی اونچی آمین کرنے کے نہیں کرنی جی. وہاں یہ پوچھا جائے کہ قرآن میں جو ہے وہ پورے کیے کہ نہیں کیے تو وہ کہتے ہیں بڑا ہمیں آ, بڑی فکر ہے بڑا دکھ ہے لیکن فکر اور دکھ ہے تو پھر آپ اس کا اتدار کیوں نہیں کرتے بالکل اس کا علاج کیوں نہیں کرتے اور آپ ایک ایسا مسلک بنائیں جس میں تمام لوگوں کو کہیں کہ جی یہ جتنے بھی ہمارے تھے پہلے وہ ہم نے سارے آ, نکال دیے ختم کر دیے آپ کو جو ہم پر اعتراضات تھے کہ یہ بات قرآن سے ثابت نہیں ہے قرآن کے خلاف ہے آئیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں قرآن کو اپنا حکم بنا لیتے ہیں قرآن کو اپنا معیار بنا لیتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر جو بھی ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ اعتراضات ہیں آپ ہمیں سمجھائیں درست ہوگا تو ہم مان لیں گے ہم سمجھائیں گے درست ہوگا تو آپ مان لیں ٹھیک ہے تو है. قرآن کو معیار بنایا نا हुँ. لیکن قرآن کو تو اپنی نے معیار نہیں بنایا وہ کہتے ہیں اس میں یہ لکھا انہوں نے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بزرگوں کی توہین کر دی اب وہ کہتے ہیں جی والے نے ہمارے بزرگوں کی توہین کر دی جی بزرگ بڑھے ہیں کہ قرآن بڑھا ہے آپ کہیں جی کہ اگر قرآن کے خلاف ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے تو ہم ان بزرگوں کے اوپر تین حرف بھیج کر ان سے الگ ہونے کے لیے تیار ہیں جی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے آپ قرآن سے میں بتا دیں کہ یہ بات درست ہے ہم مان لیں جیسے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں یہاں پہ جی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا قرآن کریم کے اندر کہ ان سے کہو کہ کل انسان رحمان والا دن اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہے تو میں سب سے پہلے سب سے اگلے صاحب میں کھڑا ہو کے اس کی عبادت کروں گا بتاؤ تو صحیح نا کہاں لکھا ہے یہ آپ کہنے کو تیار نہیں ہے اور یہ اس لیے کہنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ فرقہ واریت کی لانت میں گرفتار ہیں آپ کو اپنے بزرگ زیادہ عزیز ہیں آپ کو قرآن سنت عزیز نہیں ہے ٹھیک ہے نام آپ لیتے ہیں जीज لیکن آپ کو عزیز نہیں ہے یہ جماعت احمدیہ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کی گئی اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو قرآن کی طرف بلا رہے ہیں آپ کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم. طرف بلا رہے ہیں کسی بزرگ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کر لیں تو معاملہ حل ہو جائے کر نہیں سکتے نا آپ. اس لیے کہ آپ کے ذمے یہ کام ہے نہیں ہے تو ایک ایسے امام کے ذمے تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ٹھیک ہے اور وہی وہ سارے کام کرتا بالکل ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ انصر صاحب آپ نے دو سوالات شاید امین صاحب کے لیے بوش تھے جی ابھی تھوڑی دیر پہلے امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے دیکھتے ہیں کہ سوالات کے جواب ہیں تو امین صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ جی وعلی ک عامرہ قبر پہ جو شخص نوذو باللہ یہ سمجھ کے سجدہ کرتا ہے کہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے وہ مشکل خوشا ہے وہ مجھے اولاد دے گا مجھے رزق دے گا یہ کھلم کھلا شرک ہے کفر تعظیما سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے بے وقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ تو اللہ کا حکم تھا ٹھیک ہے نا تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ قبر پر سجدہ کرنے کا نہ اسلام نے اجازت دی ہے نہ تعظیم نہ اس سے حاجت روا مان کے تو اسلام اس فیل سے بری ہے وہ کرتا ہے تو سیدھی سی باتیں ناجائز ہیں اس نے اچھا کام نہیں کیا پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا نبی یا باغی چاہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے دعوے کیے اب اگر میں پڑوسی کے پڑوس کے گھر پہ جا کے دروازہ ہوں ان کے دو بچوں کو بول دوں کہ ان کا باپ موجود ہے سرٹیفکیٹ کا موجود ہے آپ بھی میرے سوال سنیں کہ میں نے nee, کہا تھا کہ فرمایا میری بات سن لے بات ہی والی بات میں حضور نے کہا کہ میرے بعد دو جھوٹے نکلیں گے وہ بعد میں نکلے یا میں نکلے زندگی میں بہت شکریہ بہت شکریہ وہی میں ایک جگہ آپ دونوں متفق ہو گئے جی وہ قبر والی بات ہاں بالکل بالکل وہ کہتے ہیں جی وہ تازیمن کرے یا یہ سمجھ کے کرے کہ یہ بندہ میرا حاضر رہا ہے مشکل کشا ہے تو وہ بندہ جو ہے اس نے اسلام کے خلاف کام کیا مسلمان نہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام بریلوی جو قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں آج اللہ کے فضل سے امین صاحب نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ تمام لوگ جو قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی بڑی تعداد بریلویوں کی ہے وہ مسلمان نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ کافر ہیں اس طرح انہوں نے اپنی پہلی بات کو رد کر دیا کہ جی ہم تو کفر اسلام کا تو فتویٰ ہی نہیں ہمارے ہاں اور وہ بڑے بڑے مولوں نے کیا فتویٰ دینا تھا خود مو... امین صاحب نے آ کے فتویٰ دے دیا کہ وہ کافر نہیں ہے تو مسئلہ ہمارا حل ہو گیا الحمدللہ کہ جو فرقہ وادی مسلمانوں میں ہے وہ فروعی نہیں ہے بلکہ وہ بنیادی طور کے اوپر بات ہو رہی ہے دوسرا ان کو میں نے کہا کہ جب حضور نے فرمایا لا نبی آباد اس کا سرم مطلب سرم. ہے میرے جی. بعد یعنی میری زندگی کے بعد تو میں نے کہا جی انہوں نے کہا یہ خلوجہ قزاب ہے نہیں بادی کہ میرے بعد وہ جھوٹے نکلیں گے تو بعد میں نکلے کہ زندگی میں نکلے کہتے نہیں وہ نکلے تو زندگی میں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ بادی کا مطلب یہ نہیں کہ میرے بعد یعنی میرے فوت ہونے کے بعد بارد جی تو بادی کا مطلب انہوں نے یہ بھی مان لیا اب انہوں نے کہا کہ ان کی دم مانی تھوڑی جائے گی تو ان کی نہیں مانی جائے گی تو پھر عبدالغفار جمبے کی مانی جائے گی ٹھیک ہے اصول ایک ہے نا حضور کی زندگی میں آ گئے تو نہیں مانی گئی مرزا صاحب کے بعد آئے یا ان کی زندگی میں آئے تو نہیں مانی جائے گی اس لیے کہ معیار قرآن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم قرآن کے مطابق سچے ہیں قرآن نے جو سچائی کا معیار بتایا جو حضور نے مکہ والوں کو بلا کر کہا کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ نے تو یہ ایک انٹرنیشنل معیار ہے ایک لوجیکل معیار ہے گلوبل سٹینڈرڈ ہے ایک اس کے بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ سچے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی اب اس کے بعد جو دو آئیں گے یا تین آئیں چار آئے یا پانچ آئے وہ بھی جھوٹ وہ جھوٹے ہیں اس لیے کہ وہ قرآن کے مطابق جھوٹے ہیں اسی طرح مرزا صاحب علیہ السلات وسلام قرآن کے مطابق سچے ہیں آپ کے بعد جتنے بھی آئیں اگر وہ قرآن کے معیار کے مطابق ہوں گے تو سچ, سچے ہوں گے نہیں ہوں گے تو جھوٹے ہوں گے سیدھی سی بات ہے مرزا صاحب है. بھی قرآن کے مطابق نہ ہوتے تو ہم بھی نہ مانتے میں تو کم از کم نہ مانتا ہوں ان کو اور اس لیے اب مانتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ سچے ہیں ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ انصر صاحب بات یہ ہے کہ آج کے پروگرام کے اختتام کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں جی uh, تو سامین uh, اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں ہم نے حاضر ہونا ہے براہ راست پروگرام کے ساتھ لیکن جو آج کے براہ راست پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے کیونکہ ہم نے آپ کی خدمت میں اب ریڈی احمدیہ پر اب سے بعد آپ نے امام جماعت احمدیہ حضرت مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیل خامس عیطہ اللہ تعالیٰ بنسیر عزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ سُننی ہے اور ریڈیو احمدیہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ ہفتے اور اتوار کی شب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہفتے کو عربی اور بنگلہ زبان میں ایف ایم پر شب 9 سے 11 بجے تک جب کہ اتوار کی شب 8 بجے ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہوتا ہے 8 بجے شب ایف ایم پر ریڈیو احمدیہ ہر اتوار کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے 10 بجے سے 12 بجے تک ریڈیو احمدیہ کا وہی پروگرام جو ایف ایم پر شروع کیا گیا تھا وہ اے ایم فائیو تھرٹی کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے تو یہ پروگرام جس کے دوران یہ چار گھنٹے ہیں دو ڈفرینٹ ہے دو علیحدہ فریکوینسی پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے پہلے ہم ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ پر دو گھنٹے گزارتے ہیں اور پروگرام کے آخری دو گھنٹے ہم اے ایم فائیو تھرٹی پر گزارتے ہیں اتوار کے پروگرام کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم امام جماعتیں ہم حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیل خامد سید تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں جیسے کہ آج جو خطبہ جمعہ پیش کیا جائے گا جس کی ریکارڈنگ وہ انیس اپریل کا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اتوار کو اٹھائیس اپریل کو شب آٹھ بجے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ پر انشاءاللہ شاء آپ کی خدمت میں ریڈیو احمدیہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ آپ کو میسر ہوگی وائس آف اسلام ڈاٹ جو کہ ریڈیو احمدیہ کی ویب سائٹ ہے آج کے پروگرام کے بارے میں مزید کوئی تبصرہ یا رائے دینی ہو تو آپ ڈبلیو میں کانٹیکٹ ایس پہ جا سکتے ہیں اپنی رائے تبصرہ یا ای ہم تک پہنچا سکتے ہیں اگلے پروگرام تک صفی راجپوت کو ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انصر رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ مکی عمدن سید البرا تجھ سان مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا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 ایشاہ م کی مدنی سید البرا تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم چلتا ہوں خا پاک کو تیری چومتا ہوا تُو میرے دل کا نور ہے اے جانِ آر زو میرے دل کا نور ہے اے جان آر زو روشن تجھی سے آنکھ ہے اے نہیں خدا اے شاہ مکی امدنی سید الرا اے شاہ مکی امدنی سید الرا ہے جانو جسم سو تیری گلیوں پہ پہن سار وہ تیرے قدموں پہ ہے فدا تو کیا میرے دل سے جگر تک اتر گیا میں کیا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اے میرے والے مو سید والفا اے سید, اے, میرے وال اے, سید اے کاش ہمیں سمجھ تین ظالم جدا جدا اے شاہ مدنی سید البرا ایشاہے مکے امدنی سید البرا تجھ سامجے عزیز نہیں کوئی دوسرا تجھ سامجے عزیز نہیں کوئی دوسرا ایشا ہی مدنی سید دل برا رب جلیل کی تیرا دل جل بگا ہے سینا ترا جمال بلا بھی تو ہے قبل نماں بھی تیرا وجود شان خدا ہے تیری ادا میں جل بگل نوروں بشر کا فرق مٹا تی ہے تیری ذات نور و بشر کا فرق مٹاتی ہے تیری تیر بادز خدا بزرگ مختصر اے تیسمت ایشاہ امدنی سید ورا اے ایشاہے م سید دلبرا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا اے ہے مکی امدنی سید البرا تیرے حضور تین میرا پیشو دیگر تیرے وجود کی ہوں میں وہ شاخبہ سمر جس پر حیران رکھتا ہے رب برا نظر ہر لہزہ میرے در پیار زار ہے بولو ہر لہزہ میرے در پیاز ہیں بولوگ جو تجھ سے میرے قرب کی رکھتے نہیں خبر جو تجھ میرب کی رکھتے نہیں خبر ایشاہ م کیدنی سید البرا مجھ سے اناد بو زبت ہے ان کا دین کلام نہیں لیکن اس قدر اے وہ کیا مجھ سے رکھتا ہے پرخاش کا خیال اے آ سوئے من بدا وی بسد تبر از باغ با بے ترس کے من شاخ مس مرم بادز خدا بعش عشق محمد محمر گر کو با, با خدا سخت کافرم گھر کو فرگی ببد بخدا سخت کافرم اے ایشاہے مکی کی مدنی سید اے ایشاہے مکی مدنی سید البر تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا اے ہے مکی امدنی سید الورا آزاد تیرا تیر شرق غرب پہ ایک سا تیرا کرم تو مشرقی نہ مغرب اے نور شش جہا تیرا وطن عرب ہے نہ تیرا وطن اجم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 اب تو ہی تو ہے تیرے سوا میں ہوں کل ادم ای شاہے مدنی سید البرا تجھ مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا ایشاہ مدنی سید البرا ہر لہذا بڑھ رہا ہے میرا تجھ سے پیار دیکھ سانسوں میں بس رہا ہے تیرا اشق دم بدم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 اے کاش مجھ میں قوت پرواز ہو تو میں اڑتا ہوا بڑوں تری جانب بس حرم تیرا ہی فیض ہے کوئی میری عطا نہیں تیرا ہی فیض ہے کوئی میری اتا نہیں چشمے رواں کے بخل خدا دشمے رواں کے بخل کے خدا دم یک خطرے زبر کمال محمد است جانو دلم فدائ جمال محمد است خاکم نسار کو چلے محمدست خاکم نثار کو چلے محمد ایشا ہی مدنی سید دلبرہ ای شاہی مکے عمدنی سید البرا تجھسا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تجھسا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا اے شاہ مدنی سید دل بر زندہ با زندہ بار زندہ با زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد زندہ زندہ زندہ زندہ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 دیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدی زندہ باد احمدیے زندہ باد پر چم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیت زندہ باد زندہ باد باد زندہ باد أشهد الله إله إلا الله وأهده لا شريك له وأشهد أنه محمداً مبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم دن سی تو و آج جن بدری صاحبی کا میں ذکر کروں گا ان کا نام ہے حضرت عثمان بن مزوم ان کی کنیت ابو صاحب تھی ان کی اسمان حضرت عثمان کی والدہ کا نام سخیلہ بنت امبستہ حضرت عثمان اور آپ کے بھائی حضرتامہ خلیے میں وہاں مشابت رکھتے تھے آپ کا تعلق کو مکہ کے خاندان بنو جو مرضی تھا حضرت عثمان مضمون کے دبول اسلام کا واقعہ اس طرح ملتا ہے حضرت ابن عباس برانا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنے گھر کے سین میں تشریف فرما تھے وہاں سے عثمان بن مزون کا گزر ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم بیٹھو گے نہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں وہ باپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں اوپر کو اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا پھر آہستہ آہستہ اپنی نگاہیں نیچے کرنے لگے یہاں تک کہ آپ نے زمین پر اپنے دائیں طرف دیکھنا شروع کر دیا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے عثمان سے منہ پھیر کر دوسری طرف توجہ ہو گئے اور اپنا سر چکا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں اپنے سر کو یوں ہلاتے رہے گویا کسی بات کو سمجھ رہے ہیں عثمان مضون یہ سب دیکھ رہے تھے پاس بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے فارغ ہوئے یا جو بھی بات یہ اپنے آپ کا تھا اس وقت جو صورتحال تھی وہ سے ہو گئے اور جو کچھ آپ سے کہا جا رہا تھا جو بظاہر لگ رہا تھا کچھ کہا جا رہا ہے بس عثمان کو تو نہیں پتہ تھا لیکن بہرحال ہاں حضرت صلی اللہ سے کہا جا رہا تھا وہ آپ نے سمجھ لیا تو پھر آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں جیسے پہلی مرتبہ ہوا تھا آپ کی نگاہیں اس چیز کا پیچھا کرتی رہیں یہاں تک کہ وہ چیز آسمان میں غائب ہو گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی طرح عثمان بن بنمضوم کی دھر متوجہ ہوئے تو وہ کہنے لگے میں کس خ... عثمان نے کہا کہ میں کس مقصد کی خاطر آپ کے پاس آؤں اور بیٹھوں آج عثمان نے کہا کہ آج آپ نے جو کچھ کیا ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا در اصل سے یہ سوال کیا آپ سرسل میں پوچھا کہ تم نے مجھے کیا کرتے ہوئے دیکھا عثمان بن مزون کہنے لگے میں نے دیکھا کہ آپ کی نظریں عثمان کی طرف اٹھ گئیں پھر آپ نے دائیں جانوں کی نظریں چما دیں آپ مجھے چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو گئے آپ نے اپنا ساڑھے لانا شروع کر دیا گویا جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے اسے آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے آپ نے فرمایا کیا واقعی تم نے ایسا محسوس کیا ہے عثمان بن مضموم کہنے لگے جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی ابھی میرے پاس اللہ کا قاسد آیا تھا پیغام لے کے آیا تھا جب تم میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے عثمان بن مضموم نے کہا کہ اللہ کا قاصد سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں عثمان نے پوچھا پھر اس نے آپ سے کیا کہا آپ نے فرمایا <تصفح> اس نے کہا یہ تھا کہ ان اللہ یامر بطل والسان ہے بھائی تائز القربہ بھائی انحان الفاش آئے بل من کرے بل بھائی تذکر یعنی یقین اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقربا پر کی جانے والی عطا کی طرف طراضا کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیب کرتا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو عثمان بنمزون کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب میرے دل میں ایمان نے اپنی جگہ پکی کر لی اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی حضرت مسلمہ رضیت علیہ عنہو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نوود کے بعد ابتدای دور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک قریب زمانہ میں یعنی اس کے ابتلاح میں طلع اور زبیر اور عمر اور حمزہ اور عثمان بن مزون اس قسم کے ساتھی تھے آپ کو مل گئے جن میں سے ہر شخص آپ کا فدائی تھا ہر شخص آپ کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے کی لیے تھا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرہ سال تک مسائل بھی آئے مشکلات بھی آئیں تکالیف بھی آپ برداشت کرنی پڑی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا کہ ان مکہ والوں میں سے عقل والے سمجھ والے رتبے والے تقوی والے تہارت والے مجھے مان چکے ہیں اور اب مسلمان ایک طاقت سمجھ جاتے ہیں جو کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتا کہ ناوزب اللہ وہ پاگل ہے تو اس کے دوسرے ساتھی ہی اسے کہتے کہ اگر وہ پاگل ہے تو فلاں شخص جو بڑا سمجھدار اور عقل مند ہے اسے کیوں مانتا ہے یہ ایک ایسا جواب تھا جس کے جواب میں کوئی شخص بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا یورپین <تصفح> مصنف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے تمام زور ڈان صرف کر دیتے ہیں بہت خلاف بولتے ہیں اور بسا اوقات پر گند چھالنے سے بھی دریگ نہیں کرتے اب کچھ اب بھی یہی کچھ ہوتا ہے مگر جہاں ابو بکر کا نام آتا ہے وہ کہتے ہیں ابو بکر بڑا میرفس تھا اس پر بعض دوسرے یورپین مسلمان لکھتے ہیں کہ جس شخص کو ابو بکر نے مان لیا وہ جو جھوٹا کس طرح ہو گیا اگر تم ابو بکر کی تعریف کر رہے ہو تو جس کو ابو بکر نے مانا وہ بھی ان قابل تعریف ہے اگر وہ بے نفس تھا اور اگر اگر بے نفس تھا تو اس نے ایسے لالچیوں کیوں مانا اور اگر وہ واقعے میں بے نفس تھا تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کا آقا بھی بے نفس تھا یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے جس کو رد کرنا آسان نہیں مسلم عرض نے حضر مسیم الرسلات و السلام کے بارے میں بھی پھر اس کو اس سے جوڑا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت وسیم علیہ الصلاۃ اسلام کے متعلق تھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کو جاہل کہتے ہیں مگر خدا تعالیٰ نے اس اعتراض رد کرنے کے لیے ایسے سامان کر دیے کہ حضرت خلیفہ اول شروع میں ہی آپ ریمان رہے مولوی عمر حسین صاحب بٹالوی بھی دوا سے پہلے آپ کی تعریف کرنے والے تھے پھر جب آپ نے دنیا میں اپنی ممبولیت کا اعلان کیا تو اس کے بعد تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے ایسی کھڑی کر دی جو فوراً آپ پر ایمان لے آئی یہ تعلیم یافتہ لوگ علماس میں سے بھی تھے عمرہ میں سے بھی تھے انگریزی دان طبقے میں سے بھی تھے تو, اس... <coughs> تو آپ اس کو تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں روب اور دبدبہ تین چیزوں سے ہی ہوتا ہے یا تو ایمان سے ہوتا ہے یا علم سے ہوتا ہے یا, سے ہوتا ہے، یا روپیہ سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں فضل مسیم علیہ السلام کی جماعت میں بھی پیدا کر دی اور آپ کو بھی ایسے ساتھی شروع میں مہیا کر دیے جو جن کی دوسری دنیا تعریف کرتی تھی بلکہ فضلی اول کی حکمت کا لوہا آج تک مانا جاتا ہے غیر احمدی حکم بھی ہی آپ کے نسخے استعمال کرتے ہیں اس بارے میں لکھتے ہیں تو بہرحال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ایسے لوگ اس میں ہوئے جو ہر طبقے کے لوگ تھے اور بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ تھے ایک اور جگہ کفار مکہ کی حضرتوں اور حضرت حسرت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے سامان پیدا کیے کہ کفار کے دل ہر وقت جل کر خاکستر ہوتے رہتے تھے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا اس آگ کے بچانے کا ہم کیا انتظام کریں کوئی بڑا خاندان ایسا نہیں تھا کہ جس کے افراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہ آ چکے ہیں حضرت زبیر ایک بڑے خاندان میں سے تھے حضرت طلحہ ایک بڑے خاندان میں سے تھے حضرت عمر ایک بڑے خاندان میں سے تھے حضرت عثمان ایک بڑے خاندان میں سے تھے حضرت عثمان بن مضوم ایک, ایک بڑے خاندان میں سے تھے اسی طرح حضرت عمر بن آص القال بن ولید جو بعد میں مسلمان ہو گئے مکہ کے چوٹی کے خاندان میں سے تھے آس مخالف تھا مگر یعنی عمر کے والد مگر عمر مسلمان ہو گئے ولید مخالف تھے مگر خالد مسلمان ہو گئے آپ لکھتے ہیں کہ غرض ہزاروں لوگ ایسے تھے جو اسلام کے شدید دشمن تھے مگر ان کی اولادوں نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور میدان جنگ میں اپنے باپوں اور رشتہ داروں کے خلاف کروانے چلائیں گے <تصفح> حضرت عثمان بن مضمون کی ہجرت افشار وہاں سے بکا واپسی کا بھی ذکر آتا ہے جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان بن مضمون ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے ابن اسحاق کے نزدیک آپ نے تیرہ آدمیوں کے بعد اسلام قبول کیا ہے آپ نے اور آپ کے بیٹے صاحب نے مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ حفشے کی طرف حفشہ کی طرف پہلی ہجرت بھی کی تھی حفشہ قیام کے دوران ہی جب انہیں خبر ملی کہ قریش ایمان لے آئے ہیں تو وہ واپس مکہ آ گئے تھے ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین حفشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ کے سجدہ کرنے کی خبر پہنچی تو یہ لوگ وہاں سے چل پڑے جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں بات پچھلے خطبات میں اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے کیا سجدے کی وجہ کیا ہوئی تھی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی ہے جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو اصل واقعہ کا پتہ لگا اس وقت تو انہیں واپس افشا جانا مشکل لگ رہا تھا بعض دوسری روایت کے مطابق بعض لوگ وہیں سے واپس افشا چلے بھی گئے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے اور مکے میں بھی بغیر کسی کی پناہ میں آنے کے داخل ہونے سے ڈر رہے تھے وہ چلے گئے تھے بہرحال جو کچھ دیر یہ وہیں رکے رہے یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک اہل مکہ میں سے کسی نہ کسی کی امان میں داخل ہوا جو وہاں آ تھے انہوں نے کسی نہ کسی کی امان لے لی یا راستے میں کچھ دیر رکے رہے جب تک امان نہ مل گئی حضرت عثمان برمضون رسید رضی تعالیٰ ہو ولید بن مغیرہ کی امان میں آئے ابن احساب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نے دیکھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو جو تکالیف پہنچ رہی ہیں لوگ ان کو مار رہے ہیں ان پر ظلم کر رہے ہیں اور وہ ولید بن مغیرہ کی امان میں رہ رات میں سکون سے گزار رہے ہیں کفار کا وہاں کے مکے کے رئیسوں کا ایک رئیس تھا جو غیر مسلم تھا اس کی ماں میں آ گئے تھے ولید کی تو اسمان کہنے لگے کہ خدا کی قسم میری صبح شام ایک مشرق کی امان میں امن کے ساتھ گزر رہی ہے جب کہ میرے دوستوں اور گھر والوں کو اللہ کی راہ میں تکالیف اور اذیتیں پہنچ رہی ہیں یقیناً مجھ میں کوئی خرابی ہے انہوں نے اپنے آپ سے کہ آپ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور کہا کہ اے ابو ابد شمس یہ ولید بن مغیرہ کا لقب تھا کہ تمہارا ذمہ پورا ہو گیا میں تمہاری امان میں تھا اب میں چاہتا ہوں اس امان سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں کیونکہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں اصوا ہے ولید نے کہا کہ اے میرے بھتیجے ولید ان کے والد کے بڑے قریبی دوست تھے ان کہا ہے میرے بھتیجے شاید تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے میرے اس امان کی وجہ سے یا بے عزتی ہوئی ہے تو آپ کہنے لگے نہیں لیکن میں اللہ کی امان سے راضی ہوں تمہاری امان سے نکلتا ہوں اور اللہ کی امان پہ راضی ہوں اور میں اس کے علاوہ کسی اور کی پناہ گاہ پناہ کا طلبگار نہیں ہوں ولید نے کہا کہ خانہ کعبہ کے پاس چلو اور وہیں میری امان علل اعلان واپس کر دو جیسا کہ میں نے تمہیں علل اعلان بنا دی تھی حضرت عثمان نے کہا چلیں پھر وہ دونوں خانہ کعبہ کے پاس گئے ولید نے کہا یہ عثمان ہے جو مجھ سے میری امان واپس کرنے آئے لوگوں کے سامنے اعلان کیا عثمان نے کہا یہ سچ کہہ رہا ہے یقیناً میں نے اسے وعدے کا سچا اور امان کے لحاظ سے موضوع پایا ہے یعنی سمان دینے والے کو ولید کو مگر اب میں اللہ کے سوا کسی اور کی امان میں نہیں رہنا چاہتا اس لیے میں نے ولید کی امان کو اسے واپس کر دی ہے اس کے بعد حضرت عثمان لوٹ گئے <تصفح> اس حضرت افشا کا ذکر پہلے مختلف صحابہ کا ذکر میں ہوتا رہا ہے مختصر بیان کر دیتا ہوں دوبارہ جو حضم ظمشیر احمد صاحب نے بھی لکھا ہے اس کو مختلف حوالوں سے تاریخ کے کہ جب مسلمانوں کی تکالیف انتہا کو پہنچ گئیں اور قریش اپنی اظہار ثانی میں ترقی کرتے گئے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجت کر جائیں اور فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ عادل اور انصاف پسند ہے اس کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا حبشہ کا ملک جو ایتھوپیا یا بیسینیا کہلاتا ہے برعظم افریقہ کے شمال مشرق میں واقع ہے اور چائے بکو کے لحاظ سے جنوبی عرب کے بالکل بل بالمقابل ہے اور درمیان میں بحیرۂ احمر کے سبا کو کوئی اور مل خیال نہیں اس زمانے میں ہفشہ میں ایک مضبوط عیسائی حکومت قائم تھی اور وہاں کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا بلکہ اب تک بھی وہاں کو قرآن سی نام سے پکارا جاتا ہے جب یہ انہوں نے لکھا تھا حبشہ کے ساتھ حفشہ کے ساتھ عرب کے تجارتی تعلقات تھے اس وقت کے نجاشی کا ذاتی نام اسما تھا جو ایک عادل بڑا انصاف کرنے والا بیدار مخص اور مضبوط بادشاہ تھا بہرحال جب مسلمانوں کی تقالیف انتہا کو پہنچ گئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جن جن سے ممکن ہو افشہ کی طرف عزت کرتے ہیں کرانچ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر معجب پانچ نبی میں نبوت کے دعوے کے پانچ سال کے بعد گیارہ مرد اور چار عورتوں نے افشہ کی طرف عزت کی ان میں سے زیادہ معروف کے نام یہ ہیں حضرت عثمان بن عفان اور ان کی زوجہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمٰن بن عوف زبیر ابن ابن الاوام عوام ابو حضیفہ بن اتبا عثمان بن مزون موصف بن عمیر اور ابو سلمان بن عبدالاسد اور ان کی زوجہ ام سلم اب یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ان ابتدائی مہاجرین میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو قریش کے طاقت اور قواعت سے تعلق رکھتے تھے اور کمزور لوگ کم نظر آتے ہیں جن سے دو باتوں کو پتہ چلتا ہے کہ اول یہ کہ طاقت اور قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی قریش کے مظالم سے محفوظ نہیں تھے دوسرے یہ کہ کمزور لوگ مسلم غلام وغیرہ اس وقت اس وقت ایسی کمزوری اور بے بسی کی حالت میں تھے کہ ہجرت کی بھی طاقت نہیں کرتے تھے مسلم معوت مجی تعلی نے اپنے انداز میں اس کو واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ حضرت عثمان بن مزون کی مکہ میں پناہ اور پھر لبید بن ربیہ والے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اس میں عمان واپس آپ نے کر لی تھی لبید کی اب لکھتے ہیں کہ جب مکہ والوں کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ نے اپنے ساتھیوں کو بلوایا اور فرمایا مغرب کی طرف سمندر پار ایک زمین ہے جہاں خدا کی عبادت کی وجہ سے ظلم نہیں کیا جاتا مذہب کی تبدیلی کی وجہ سے لوگوں کو قتل نہیں کیا جاتا وہاں ایک منصف بادشاہ ہے تم لوگ عزت کر کے وہاں چلے جاؤ شاید تمہارے لیے آسانی کی راہ پیدا ہو جائے کچھ مسلمان برگر اور عورتیں اور بچے آپ کے ارشاد پر ایسینیا کی طرف چلے گئے ان لوگوں کا مکے سے نکلنا کوئی معمولی بات نہیں تھی یہ بڑا جذباتی پہلو ہے یہاں کہ یہ ایک معمولی بات نہیں تھی اپنے ملک کو چھوڑنا مکہ کے لوگ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا متولی سمجھتے تھے اور مکہ سے باہر چلے جانا ان کے لیے ایک ناقابل برداشت صدمہ تھا وہی شخص یہ بات کہہ سکتا تھا جس کے لیے دنیا میں کوئی اور ٹھکانا باقی نہ رہے کہ مکہ سے نکل جاؤں بس ان لوگوں کا نکلنا ایک نہایت ہی دردناک واقعہ تھا اور پھر نکلنا بھی ان لوگوں کو چوری چوری پڑا چھپ کے نکلنا پڑا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مکے والوں کو معلوم ہو گیا تو وہ ہمیں نکلنے نہیں دیں گے اور اس وجہ سے وہ اپنے عزیزوں اور پیاروں کی آخری ملاقات سے بھی معروم جا رہے تھے ان کو یہ بھی موقع نہیں ملا کہ عزیزوں اور پیاروں سے ملاقات کر کے جائیں چھپ نکلے سے ان کے دلوں کی جو حالت تھی سو تھی ان کے دیکھنے والے بھی ان کی تکلیف سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے جن کو پتہ لگا جو غیر تھے کہ اس طرح ہجرت کر رہے ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے تھے ان کی اس حالت سے چنانچہ جس وقت یہ قافلہ نکل رہا تھا حضرت عمر جو سقت کافر اور اسلام کے شدید دشمن تھے اور مسلمانوں کو تکلیف دینے والوں میں سے چوٹی کے آدمی تھے اتفاقاً اس کافلے کے بعد افراد کو مل گئے ان میں ایک صحابیہ امیر عبداللہ نامی بھی تھی بندھے ہوئے سامان اور تیار سواریوں کو جب آپ نے دیکھا مرنے نے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ لوگ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ نے کہا امیر عبداللہ یہ جو ہجرت کے سامان نظر آ رہے ہیں عمر عبداللہ کہتی ہیں میں نے جواب میں کہا ہاں خدا کی قسم ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں گے کیونکہ تم نے ہم کو بہت دکھ دیے ہیں اور ہم پر بہت ظلم کیے ہیں ہم اس وقت تک اپنے ملک میں نہیں لوٹیں گے جب تک خدا تعالی ہمارے لیے کوئی آسانی اور آرام کی صورت نہ پیدا کر دے امیر عبداللہ بیان کرتی ہیں کہ عمر نے جواب میں کہا اچھا خدا تمہارے ساتھ ہو اور کہتی ہیں کہ میں نے ان کی آواز میں رکت محسوس کی حالانکہ اس وقت مخالف تھے مسلمانوں کے لیکن یہ ہجرت دیکھ کر بڑے جذباتی ہو گئے خدا تمہارے ساتھ ہو کہا تو اس آواز میں ایک رقت تھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی پھر وہ جلدی سے منہ پھیر کے چلے گئے یعنی حضرت عمر وہاں سے چلے گئے اور میں نے محسوس کیا کہ اس واقعہ سے ان کی طبیعت نہایت ہی غمگین ہو گئی ہے بہرحال جب ان لوگوں کے ہجرت کرنے کی مکہ والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر تک ان کے پیچھے گئے مگر یہ قافلہ ان لوگوں کے سمندر تک پہنچنے سے پہلے ہی افشا کی طرف روانہ ہو چکا تھا مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک وقت بادشاہ افشا کے پاس بھیجا جائے جو اسے مسلمانوں کے خلاف بھڑکائے اور اسے تحریک کرے کہ مسلمانوں کو مکہ والوں کے سلط کر دے بہرحال یہ وفد حفشہ گیا اور بادشاہ سے ملا عمرائے دربار کو بھی انہوں نے خوب اکسایا ان لوگوں نے لیکن اللہ تعالیٰ نے بادشاہ حفش کے دل کو مضبوط کر دیا تھا اور اس نے باوجود ان لوگوں کے اسرار کے اور باوجود درباریوں کے اصرار کے درباری جو تھے وہ مکہ والوں کی باتوں میں آ گئے تھے انہوں نے بھی بادشاہ کو بڑا کہا کہ ان کو مکہ والوں کے سفر کر دو کافروں کے اس نے مسلمانوں کو کفار کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا جب یہ وفد ناکام واپس آیا تو مکہ والوں نے مسلمانوں کو بلانے کے لیے ایک اور تدبیر سوچی اور وہ یہ کہ حبشہ جانے والے بعض قافلوں میں یہ خبر مشہور کر دی کہ مکہ کے سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. جب یہ خبر حبشہ پہنچی تو اکثر مسلمان خوشی سے مکے کی طرف واپس لوٹے مگر مکہ پہنچ کر ان کو معلوم ہوا کہ یہ خبر محض شرارتن میں شروع کی گئی ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں اس پر کچھ لوگ تو واپس افشر چلے گئے جیسے کہ ذکر ہو چکا ہے اور کچھ مکہ میں ٹھہر گئے ان ٹھہرنے والوں میں سے اس مسلمات لکھتے ہیں کہ عثمان بن مزون بھی تھے جو مکہ کے ایک بہت بڑے رئیس کے بیٹے تھے اس دفعہ ان کے باپ کے ایک دوست ولید بن وغیرہ نے ان کو پہنا دی اور وہ امن سے مکہ میں رہنے لگے مگر اس سرسے میں انہوں نے دیکھا کہ بعض دوسرے مسلمانوں کو دکھ دیے جاتے ہیں اور انہیں سخت سے سخت تکلیفیں بچائی جاتی ہیں چونکہ وہ غیرت مند نوجوان تھے ولید کے پاس گئے اور اسے کہہ دیا کہ میں آپ کی پناہ کو واپس کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دوسرے مسلمان دکھ اٹھائیں اور میں آرام سے رہوں مجھے ولید نے اعلان کر دیا کہ عثمانہ میری پناہ میں نہیں اس کے بعد ایک دن لبید عرب کا ایک مشہور شاعر تھا مکہ کے رسا میں بیٹھا اپنے شعر رہا تھا کہ اس نے ایک مصرعہ پڑھا وہ کل و معیمن لامہ جس کے یہ معنی ہے کہ ہر نعمت آخر مٹ جانے والی ہے عثمان نے عثمان مضمون نے کہا کہ یہ غلط ہے جنت کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی لبی دیکھ ایک بہت بڑا آدمی تھا یہ جواب سن کر جوش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ ایک کریش کے لوگوں تمہارے مہمان کو تو پہلے اس طرح دلیل نہیں کیا جاتا تھا اب یہ جی نہرو آج کب سے شروع ہوا اس پر ایک شخص نے کہا کہ ایک بیوقوف شخص آدمی ہے اس کی بات کی پرواہ نہیں کرتے. کریں اور عثمان نے اپنی بات پر اصرار کیا اور کہا کہ بے وقوفی کی کیا بات ہے جو بات میں نے کہی ہے وہ سچ ہے اس پر ایک شخص نے اٹھ کر زور سے آپ کے منہ پر بھوسا مارا مکہ مارا جس سے آپ کی ایک آنکھ نکل گئی یا سوج گئی ولید اس وقت اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس نے آپ کو پناہ دی تھی ان کے والد کا دوست عثمان کے باپ کے ساتھ اس کے بڑی گہری گہری دوستی تھی اپنے مردہ دوست عثمان کے والد فوت ہو گئے تھے تو اپنے مردہ دوست کی بیٹے کی یہ حالت اسے دیکھی نہ گئی مگر مکے کے رواج کے مطابق جب عثمان نے عثمان اس کی پناہ میں نہیں تھے تو وہ ان کی حمایت بھی نہیں کر سکتا تھا اس لیے اور تو کچھ نہ کر سکا نہایت ہی دکھ کے ساتھ عثمان ہی کو مخاطب کر کے بولا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے خدا کی قسم تیری یہ آنکھ اس صدمے سے بچ سکتی تھی جب کہ تو ایک زبردست حفاظت میں تھا یعنی میری پناہ میں تھا ولید کی پناہ میں لیکن تو نے خود ہی اپنے پناہ کو چھوڑ دیا اور یہ دن دیکھا عثمان نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے میں خود اس کا خواہش مند تھا تو میری پھوٹی آنکھ پر ماتم کر رہے ہو حالانکہ میری تندرست آنکھ اس بات کے لیے تڑپ رہی ہے کہ جو میری بہن کے ساتھ ہوا ہے وہی وہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہوتا لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ انہوں نے کہا ولید کو انہیں یہ جواب دیا عثمان نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ میرے لیے بس ہے بہت کافی ہے اگر وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں تو میں کیوں نہ اٹھاؤں میرے لیے خدا کی حمایت کافی ہے یہ باقیہ جو ہے عثمان بن مضوم اور لبید بن ربیع کا جو عرب کا مشہور شاعر تھا اس کا اس طرح بھی طریقوں میں ذکر ملتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں عرب کا مشہور شاعر تھا قریش کی مجلس میں بیٹھا تھا جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے عثمان بھی اس کے پاس بیٹھ گئے لبید نے پہلے یہ شعر یہ پڑھا ایک مسرا اس, اس کا کہ کل ال شاہ ماخلاء ما خلا اللہ کل شا فلا اللہ خبردار اللہ کے سوا سب کچھ باطل ہے اس پر حضرت عثمان کہنے لگے کہ سچ پھر لبید نے کہا وہ کلو نعیم ان اللہ مح اللہ تزائل بے شک ہر نعمت زبال پذیر ہے حضرت عثمان نے کہا تو نے جھوٹ کا لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا اور لبید سے کہا کہ دوبارہ پڑھو جس پر لبید نے دوبارہ پڑھا تو عثمان نے اسی طرح ایک دفعہ تصدیق اور ایک دفعہ جھٹلا دیا کہ جنت کی نعمتوں کو بوال نہیں ہے لبید کہنے لگے کہ اے گروہ قریش جو شاعر تھے کہ تمہاری محفلیں ایسی طرح تھیں ان میں سے ایک اہم کھڑا ہوا اور اس نے عثمان کی آنکھ پر تھپڑ مار دیا یا مکہ مار دیا جس سے آپ کے آنکھ نیلی ہو گئی یا سوچ گئی آپ کے گر موجود لوگوں نے کہا عثمان خدا کی قسم تم ایک مضبوط پناہ میں تھے اور تمہاری آنکھ اس طرح کی تکلیف سے محفوظ تھی جو تمہیں ابھی پہنچی ہے اس پر عثمان نے کہا کہ اللہ کی امان زیادہ محفوظ ہے اور زیادہ معزز ہے اور میری دوسری آنکھ بھی اسی طرح کی مصیبت کی آرزو مند ہے جو اس آنکھ کو پہنچی ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کی پیروی لازم ہے ولید نے کہا کہ میری امان میں تمہیں کیا نقصان تھا جس پر حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اللہ کی ایمان کے سوا کسی کی ایمان کی حاجت نہیں یہ تھی لوگوں کے ایمان کی کیفیت اور یہ تھا ایک درد اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہ ابھی وہ تکلیف میں ہیں تو ہم کیوں نہیں بلکہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھا تعلق وہ تو تھا ہی محبت کا کہ وہ تکلیف میں, ہم, میں کیوں بچوں صحابہ کا نمونہ دیکھ کے بھی ان کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی <coughs> مسلم اور فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن مزون کا اس طرح جواب دینا اس لیے تھا کہ انہوں نے قرآن کریم سنا ہوا تھا اسلامی تعلیم سنی ہوئی تھی قرآن کریم پڑھا ہوا تھا اور اب ان کے نزدیک شیروں کی کچھ حقیقت ہی نہیں تھی بلکہ خود بعد میں لبید بھی مسلمان ہو گیا تو آپ لکھتے ہیں کہ خود لبید نے مسلمان ہونے پر یہی طریقہ اختیار کیا تھا حضرت عمر نے ایک دفعہ اپنے گورنر کو کہلا بھیجا کہ مجھے بعض مشہور شعر کا تازہ کلام بھیجو جب لبید السکر جب مسلمان ہو گئے تھے ان سے خواہش کا اظہار کیا گیا تو انہوں نے قرآن کریم کی چند آیات لے کر بھیج دی عثمان سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلق اور پیار تھا اس کا اظہار سے ایک واقعہ سے ہوتا ہے روایت میں آتا ہے کہ ان کے فوت ہونے پر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اس وقت آنسو جاری تھے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ ابراہیم فوت ہوا تو آپ نے اسے آپ نے اس وقت دی اس کی آج پر فرمایا الحق بے صلف نا الحق بصلفن صال عثمان بن مزون کہ یعنی ہمارے صال عزیز عثمان بن مزون کی صحبت صوبت پنجاب حضرت عثمان بن مزون کی مدینہ ہجرت کا واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ حضرت عثمان بن مزون اور حضرت قدامہ بن مضون حضرت عبداللہ بن مزون اور حضرت صائب بن عثمان نے ہجرت مدینہ کے وقت حضرت عبداللہ بن سلمہ اجلانی کے گھر قیام کیا تھا ایک دوسرے قول کے مطابق یہ سب لوگ ارد حسام بن ہزام بن ودیا کے ہاں قیام قدیب تھے محمد بن عمر واقعی بیان کرتے ہیں کہ اعلی مضون ان لوگوں میں سے تھے جن کے مرد اور عورتیں سب کے سب جمع ہو کر حد کے لیے روانہ ہوئے تھے اور ان میں سے کوئی مکہ میں باقی نہیں رہا حضرت ارتم اللہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مدینہ میں آئے تو انصار کی خواہش تھی کہ ان کے گھروں میں رکیں اس پر ان کے لیے قرآن ڈالا گیا تو حضرت عثمان بن مزون ہمارے حصے میں آئے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مزون اور حضرت ابو حسن بن تہان کے درمیان مواقع کا رشتہ قائم کمایا حضرت عثمان نے مدینہ کی طرف عزت کی اور غزبۂ بدر میں بھی شامل ہوئے آپ تمام لوگوں سے زیادہ جوش کے ساتھ عبادت پہ جلاتے تھے دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو عبادت کیا کرتے تھے خواہشات سے بچ کر رہتے تھے اور عورتوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا ترک کرنے اور خود کو خصی کرنے کر دینے کی اجازت مانگی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا یہ تاریخ کی کتاب است القابہ میں لکھا ہے پھر یہ روایت ہے کہ ایک دن عثمان بن مضون کی اہلیہ ازواج متحرات کے پاس آئیں ازواج متحرات نے انہیں پر پراگندہ حالت میں دیکھ کر فرمایا بڑے مہلے کپڑے بال پکھرے ہوئے کہ تم نے ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے اپنے آپ کو سنوار کے رکھا کرو تمہارے شوہر سے زیادہ دولت مند تو کریش میں کوئی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ تم افورڈ نہیں کر سکتی تمہارا شوہر بڑا امیر آدمی ہے تو اپنے حالت ٹھیک رکھو تو آپ کی بیوی کہنے لگی حضرت عثمان کی بیوی کہنے لگی ہے مطالعات کو بیٹھی سر کہ ہمارے لیے ان میں سے کچھ نہیں ہے یعنی جو کچھ آپ کہتی ہیں نا عثمان کے پاس دولت ہے وہ کچھ نہیں کیوں کیونکہ وہ اس کے جذبات ہمارے لیے کچھ نہیں ہے وہ رات کو بھی بات کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات میں لگے رہتے ہیں ہماری طرف توجہ نہیں دیتے دن کو روزے رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ وسلم تشریف لائے تو ازواج نے آپ کو بتایا یہ بات سن کے عثمان کی بیوی کی بات آ حضرت صلّم حضرت عثمان سے ملے اور فرمایا کیا تمہارے لیے میری ذات میں اسوا نہیں ہے عرض کرنے لگے وہ عرض کرنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیا بات ہو گئی میں تو حق کو حضرت عثمان نے کہا میں تو کوشش کرتا ہوں کہ بالکل آپ کے مطابق چلوں اس پر آپ نے فرمایا آ حضر و سلم نے کہ تم دن بھر روزے رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو انہوں نے عرض کی جی ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے اہل کا بھی تم پر حق ہے تمہارے بیوی بچوں کا تم پر حق ہے پس نماز پڑھو اور سو بھی سونا بھی ضروری ہے نفل پڑھو رات راتوں میں جاگو لیکن سونا بھی ضروری ہے روزہ رکھو اور چھوڑو بھی اگر نفلی روزے رکھیں تو شکل رکھو لیکن کچھ دن آگے بھی ہونے چاہیے اس کے بعد جب آپ کی بیوی ازواج مطالعہ یہ بات آن سلم نے حضرت عثمان سے فرمائی تو کچھ عرصے کے بعد ان کی بیوی ازواج مطالعات کے پاس دوبارہ آئیں تو انہوں نے کچھ بو لگائی ہوئی تھی کہ وہ دلہن ہو انہوں نے کہا کیا بات ہے آج بڑی سجی بنی اس پر وہ کہنے لگی کہ ہمیں بھی وہ چیز حاصل ہو گئی ہے جو لوگوں کو میسر ہے یعنی کہ اب خامن تو دیتا ہے اس بارے میں حست عائشہ سے اس بارے میں روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مضمون کو بلایا اور فرمایا کیا تو میرے طریقے کو پسند ناپسند کرتا ہے وہ بولے یار رسول اللہ نہیں میں آپ ہی کے طریقے کو تلاش کرتا ہوں تو آپ صرف فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں اے عثمان تو اللہ سے ڈر تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے تیرے مہمان کا حق ہے اور خود تیرے نفس کا بھی حق ہے تجھ پر حق ہے پس کبھی کبھی روزہ بھی رکھو اور کبھی نہ رکھو نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو <تصفح> مرزا بشیر احمد صاحب نے بخاری کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ ساتھ بن ابی ابھی بکاس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بنمزون نے آ حضرت علیہ سے عورتوں سے بالکل علیحدہ ہو جانے کی اجازت چاہی مگر آپ نے اس کی اجازت نہیں دی اور اگر آپ اس کی اجازت دے دیتے تو ہم لوگ بھی تیار تھے کہ اپنے آپ کو گویا بالکل خصی کر لیتے بالکل اس جذبات سے کو ختم کرنے کے لیے اپنا پوری کوشش کرتے بخاری کی جو حدیث ہے وہ اس کو ترجمہ بتا دیتا ہوں وہ اس طرح سات بن وکاس بیان کرتے ہیں غلط عثمان بن مضوم نے تبطل کی جو اجازت آندر صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس سے انکار کر دیا تھا اور صحیح بخاری کی کتابوں نے کہا کہ یہ تیسرے اگر پھر یہ بھی لکھا ہے اسی طرح جو بیان ہو چکا ہے کہ آپ اس کی اجازت دے دیتے تو ہم سب شاید تارک و دنیا میں جاتے پھر مزید لکھتے ہیں شیر صاحب کے عثمان المضوم مضموم تھے جو بنو جمعہ میں سے تھے نہایت صوفی مزاج آدمی تھے انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہی شراب ترک کر رکھی تھی کبھی شراب نہیں پیتے تھے اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام میں بھی تاریخ دنیا ہونا چاہتے تھے مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہو... نے یہ فرماتے ہوئے کہ اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے اس کی اجازت نہیں دی اسلام کہتا ہے کہ اس دنیا میں رہو اس دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو وہ ہمیشہ تمہارے سامنے رہنا چاہیے حضرت قدامہ بن مضمون سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عثمان بن مضمون کو پایا وہ اپنی سواری کے اوپر تھے اور حضرت عثمان اپنی سواری کے اوپر تھے آسایہ نامی گھاٹی پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی اسایہ ذالیفہ کے بعد جوفا کے راستے میں مدینہ سے سترویں کے فاصلے پر ہے. یہ اس کی لوکیشن بتائی گئی ہے بہرحال حضرت عمر کی اونٹنی نے حضرت عثمان کی اونٹنی کو بھیج دیا دبایا قریب ہو کے زیادہ تو اونٹنی نے دبا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قافلے کے آگے کافی آگے تھی حضرت عثمان نے عثمان بن مضوم نے کہا یا غلقل فتنا آپ نے مجھے تکلیف دی ہے جب سواریاں رکیں تو حضرت عمر بن خطاب قریب آئے اور کہا اے ابو صاحب یعنی عثمان بن مضون کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے وہ کون سا نام تھا جس کے ساتھ تم نے مجھے پکارا تھا یہ کہہ کہ کے پکارا تھا ولقل فتنا تو, ان... تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم وہ آپ کا نام میں نے نہیں رکھا جس نام سے میں نے پکارا تھا میں نے نہیں کہا تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا تھا آپ کا حضور پھر کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے آگے ہیں اور اس حضور صگے چل رہے تھے اس کے بعد حضرت عثمان مضمون نے انہیں بتایا کہ آگے ہیں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں پھر بیان اسی بیان کی کہ ایک مرتبہ آپ ہمارے پاس سے گزرے یعنی یہاں حضرت عمر ہمارے پاس سے گزرے جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ فمایا یہ شخص بلک الفتنہ ہے یعنی فتنے کی راہ میں روک ہے یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تمہارے اور فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہوگا جو بہت سخت زیادہ سختی سے بند رہے گا جب تک یہ شخص تمہارے درمیان زندہ رہے گا یعنی عمر جب تک کی زندگی ہے کوئی فتنہ اسلام بھی نہیں آئے گا اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے اس کے بعد ہی زیادہ فتنے شروع ہوئے <تصفح> اس جگہ جو حضت عثمان بن مزون نے حضرت عمر بن خطاب کے متعلق غلط الفتنہ کے جو الفاظ بیان کیے ہیں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں حضرت حدیفہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی علی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کون فتنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھتا ہے تو میں نے کہا کہ میں ویسے ہی جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا اسی طرح یاد رکھتا ہوں جس طرح علامہ نے فرمایا تھا تو کہا کہ تم اللہ علیہ وسلم پر یا کہا روایت کرنے پر بہت ہی دلیر ہو یعنی کہ بڑا یقین ہے تمہیں اور بڑی جرد سے کام لے رہے ہوں گے میں نے کہا کہ آدمی کو اطلاع اس کی بیوی اور اس کے مال اور اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی کی وجہ سے آتا ہے یہ بھی فتنے ہیں نماز روزہ صدقہ اور نیکیوں کا حکم کرنا اور بتیوں سے روکنا اس اطلاع کو دور کر دیتے ہیں ارت عمر نے کہا میری مراد اس سے نہیں ہے یہ اولاد کی دولت کی ساری چیزیں ہیں فتنے ہیں جن کو تم نمازیں پڑھ کے روزہ رکھ کے صدقہ دے کر نیکیاں نیکیاں کر کے دور کر سکتے ہو حضرت عمر نے کہا میری مراد یہ نہیں ہے بلکہ اس فتنے سے ہے جو اس طرح موجیں لے گا جس طرح سمندر بڑا شدید قسم کا فتنہ ہے امت میں آئے گا خلیفہ نے کہا کہ میرے علم ہے آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں وہ جو فتنہ پیدا ہونا ہے اسے سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں آپ کی زندگی تک کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند کیا ہوا دروازہ ہے حضرت عمر نے کہا کیا وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا وہی بیان کیا انہوں نے عرض کیا جو آدر سر اس نے فرمایا تھا کہ ان کے درمیان ایک بند دروازہ ہے تو حضرت عمر نے اس پہ پوچھا ان سے کیا دروازہ وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا انہوں نے کہا کہ توڑا جائے گا ایسا دروازہ ہے توڑا جائے گا تو اس عمر نے کہا تب تو کبھی بھی بند نہیں ہوگا اگر دروازہ بند کیا جائے کھولا جائے تو بند کرنے کے امکان ہوتے ہیں لیکن اگر توڑا جائے تو پھر اس کو بند کرنا بہت مشکل کام ہے استعمر نے اس بات پہ کہا کہ بڑا بند, کبھی بند نہیں ہوگا پھر تو یہ یعنی فتنہ فتنے جو ہیں پھر چلتے چلے جائیں گے اگر عید گاہ شروع ہوئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فتنیں مسلمان میں بڑھتے چلے گئے ایک کے بعد دوسرا فتنہ پیدا ہوتا چلا گیا حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت علی کے زمانے میں پھر بعد کے زمانوں میں اور اب تک یہی فتنے ہیں مسلمانوں میں جاری ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور اس تہوار کے پیچھے یہ آنا نہیں چاہتے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس اس دروازے کو بند کرنے کے لیے حضرت وسیم علیہ السلاۃ کے ذریعے سے قائم فرمائی ہے اس لیے یہ فتنے پڑھتے دلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے کہ ہم احمدی اس ڈھال کے پیچھے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت وسیمہ علیہ السّلام کے ذریعے ہمیں مہیا فرمائی ہے اور استہوار کے پیچھے رہیں <coughs> تو بہرحال یہ باتیں ہو رہی تھیں عمر نے کہا یہ فتنہ تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا تو ہم نے کہا ان سے پوچھا روایت کرنے والے تھے ان لوگوں نے جو بیٹھے ہوئے تھے ساتھ رسب ہے کہ حال تو کیا حضرت عمر اس دروازے کو جانتے تھے حضرت حدیفہ نے کہا ہاں وہ اسے ایسے ہی جانتے تھے جیسے یہ کہ کل سے پہلے رات ہے یعنی بالکل یقینی بات تھی حضرت عمر کو پتہ تھا کہ میرے بعد پھر فتنے پیدا ہو جائیں گے حضرت عثمان بن مزون پہلے مہاجر تھے جنہوں نے مدینہ میں وفات پائی آپ دو ہجری میں فوت ہوئے بعض کے نزدیک آپ کی وفات غذب بدر کے بائیس ماہ کے بعد ہوئی اور آپ جنت البقیم میں دفن ہونے والے پہلے شخص تھے بہرحال ان کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا الحمد للہ الحمد للہ من يعدح الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد الله إله إلا الله ونشهد أنه محمدا مبدو رسوله إبعاد الله رحمكم الله لوسل <سؤال> زند زب زب احمدیا زندہباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد زندہ زندہ زندہ زندہ باد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 بار احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے دنس جس, دنس دنس دنس جس, دنس دنس دنس جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا آ چکا احمدی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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیے زندہ باد احمدیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیعت زندہ باد اہم زندہ باد احمدیت, زنداباد، احمدیت